مننی کل نشائی کی منو یا غیر نشائی منو کسرت دیکھ دے زیادہ دیکھ دے اکل چھوڑی منجو فساد تو <تصفح> سی <تصفح> نی نی سی یا مکسی شریت اچھا ہوں شریعت ایک پاس تلا کسرت ایک پاسے شریعت ایک تے کسرت ایک پاسے ہوں کسرت نہیں منو شریعت چھوڑ دے بلا کخرا دی اچھا اقل چھوڑ کسرت منو تھی شریعت چھوڑ تے کسرت منو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 مسٹر جناد ملک پاکستان بڑھنا چاہیے نشائی آدھے نہیں بڑھنا چاہیے برابر جدو بندے نشئی ہو سارے بابے دی چھٹی ٹھیک لگ لگتے پاگلے کا ٹولا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 کیا کرنے جو جو جو نا دلائل دی. آؤ, آؤ. بھولا سا کو ونجے نا کچا لاہور بیٹھے ہیں رہ رب تو نا خدا دی لیکن پہاڑی مافی ہے ڈنگ شہد کہیں ڈنگ بھی ہے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 ایک... ایک خلاسا سمجھا دوں گی سنو سنو سنو تو میں جان سنو طالبان تحریر جنرل بابر مورے امجد شمار کیا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 آزادی سے غلامی تک غلامی ہے> غلامی آزادی سے تک تک تک میں بابا جی کروڑے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 دے, گولے ساتھ دے شکر امیر تاکو ہے کوئی دراما جو جو دراما کرے آئی دراما دراما کوئی منسوبے کلے بابے جنا کرے شروع نہ جانے سا قانون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 اے تو اے طالبان حکومت والے جنابیم جی جماعت لڑتے نو بھی سارے آرام ہونا لڑتے مرے نا کیوں جہاں امریکہ ہوئے امریقا تو مرے جا شہ سکے گی جا دی لو بھیا